سجد تلاوت کی کیا حقیقت ہے آئے تھے سجدہ پڑھنے یا سننے کے بعد اسی وقت سجدہ واجب ہوگا یا کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں نماز میں اگر امام نے آئے تے سجدہ سجدا پڑھی تو نماز ہی میں سجدہ واجب ہوگا بے نماز میں اسی نماز میں ہوگا ایک بات تو یہ چونکہ آپ نے مطلق سوال کیا کہ اس کی حقیقت بیان کیجیے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک چودہ سجدے ہیں سورہ حج میں جو آخری کا سجدہ ہے وہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سجدہ نہیں ہے کہ اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے چودہ سجدے ہمارے امام اعظم ابو حمیفہ کے نزدیک اور سجدے تلاوت ہمارے امام کا فتویٰ ہے کہ یہ واجب ہے یعنی کوئی شخص اگر پورا قرآن مجید تلاوت کرے اور اگر وہ چودہ سجدے نہ کرے یا ایک آدھ سجدہ بھی وہ چھوڑ دے تو ترک واجب کا گناہگار ہوگا ایک بات تو یہ اس میں ہمارے علماء احناف اتنے سخت ہیں کہ کہیں بھی آئے سجدہ آپ نے سنی تو سننے والے پر سجدہ واجب ہو جائے گا بلکہ ہمارے علماء نے تو یہ تک لکھا کہ آئے سجدہ کا ترجمہ فارسی میں پڑھا آیت نہیں پڑھی اس کا ترجمہ اردو میں پڑھا فارسی میں پڑھا یا دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ ادا کیا تو اس کا ترجمہ اور مفہوم ادا کرنے پر بھی سجد تلاوت واجب ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی اگر کوئی آیت سجدا کی تفصیل بیان کر رہا ہو انگریزی میں یا فارسی یا اردو میں تو اس آیت کے مفہوم کو جب بیان کرے گا چاہے کسی زبان میں ہو اس پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا ایک محفل اگر ہے اس محفل میں فلس کرے مولانا درس دیر اور آیتِ سجدہ ہی کو عنوان بنایا اب ظاہر ہے کہ آیتِ سجدہ ایک نشیز میں بیس پچیس مرتبے پڑھی جائے تو وہ پوری محفل پر چاہے 20 مرتبے آیتِ سجدہ پڑھی جائے ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا بلکہ اس میں ہمارے فقہ اتنے سخت ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کسی نے تلاوت کی اور آیتِ سجدہ آپ نے سن لی آپ گاڑی میں سجدہ کیسے کریں روڈ سے گزر ر تو روڈ پہ گزر رہے ہیں اور آئےت سجدہ کی آواز آ گئی تو کہاں سجدہ کریں تو ہمارے علماء نے پھر یہ لکھا کہ آئے سجدہ اگر سنے اور اس وقت اگر سجدہ نہ کرے اور گناہ سے بچنا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہو یا اس آئےت کی تو اپنے منہ سے یہ کہنا فرانا کربنا و علی کل مصیر یعنی یہ کہ میں نے سن لیا اور گویا میں نے اس کو مان لیا اب بعد میں سجدہ کر لے اس وقت اپنا سر جھکا کر یہ پڑھ لے سمے آنا تاکہ اس نے تسلیم کر کے اور اللہ اس کے رسول حکم پر اپنی گردن جھکا دی تو وہ گناہ سے بچ گیا اور پھر جب چاہے گھر میں پہنچ کر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو سجدے کی ممانیت کا وقت نہ ہو ایسے وقت میں وہ سجدہ ادا کر لے